فار وسلا تو برسل وسلا تو بس مالا سید رسل بخا تمل محمد المصطفى وعلى آله وآصحابه وعلى آله وآصحابه الصدق والصفاء والبفاء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 اور تو اسا کہونا سید لمبیاء پاک دی بگال کرنا لا احسی سناءن ان کا انتا کما سنائت علا نفس کا سونے ربا جی میں تُو ہے اسے ترہی ہے جی میں تُو اپنی صفحہ سناء کیتی ہے اسا تیری سناء شمار نہیں کر سکے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 مرنا وہاں کے پارسے جانا پر سجنا نبی جد ہتھوں بخشش دی دعا امت واسطے کراوی اللہ دی بے نیازی دا غبا جو دل تے آوے او ایسا کہ خبر نہیں آپ جنت جانا ہے کہ دوزخ جانا ہے بول بول بول بول سبحان اللہ ہاں اسے گلا ہوں سانوی کوڑیاں لگن گیا نا جی اصل تو مڑ جنتی پکی کی بیٹھے نا ہاں جنتی پکی اللہ سونے ہاں جی جناب لگنی کوئی نی جدو قوم دے دل چ ہوئی خیال آیا نا قسم خدا دی کر کے نہ گٹر ہی بن گئے ہوئے ہوئے کتوں بندہ لب لیا وے. میں قسم خدا دین سیرانی گل سنا وا بول بول بولو سبحان اللہ اللہ دا فقیر مرد میرے کملا آلم چشتیاں شریف والے دا قریبی رشتہ دار سی بہا تو پرا خنگا شریف دربار آپ دا آلم کی سی توجہ جنگل پھردے رہے سن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 خوف ختم کر بوے او کافر مطلق کے مومن راندا ہی نہیں جڑا مومن ہوئے گا اللہ دا خوف ضرور ہوے ہو گا اللہ برمائی نو یا کو سبحان اللہ ہاں جی اساں آن تے جی آنے یار ڈر دی کوئی گل چکر ہے نا دی مول بھی تو ڈرائی جندے ڈرائی جندے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 دسیا مومن دی شان ایک کہ ہر ویلے موت قبر حشر گا خوشیاں مک جان تے غم سینے رہے گا توجہ نہیں فرمائی ہاں دوسرا دسیا دوسرا ویس کرنی دسیا کہ جنتی یا ہیں کوئی خبر نہیں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 بال فرمان مہکوم کو پیروی کرام کر سو یہ بنی اسرائیل ہلاکت دی دے دی ایام جدو آئے تھے حدیث پاک کے چاہتا ہے ان بنی اسرائیل لما حالا کو قصو۔ فرمایا جا بنی اسرائیل برباد ہوئے سن نا یہود و نصارہ تے انہا دے مقرر واحد ہو انہا دے ملا کسے ہاں رہ گئے سن کسے ہاں نہ دین دا حکم بیان کر سن نہ کوئی واقع دے وچھو نتیجہ کر دے سن ہاں جی بہدور گاندی صیرت کردار بھول کے مہد کرام تا محکوم کو پیروں کی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 سکتے تھے جو رخصت ہوئے جہاں مردے نوکر مار کے آخ دے سن اللہ کے حکمر وہ ٹر رہے گئے یا گور کم مجاور بیٹھے یا گور کن بیٹھے پتا کہ ہوئے وہ گل ہی کوئی نہیں آ کے جیڑی فکیر دربار والے تبجو نہیں فرمائی میں بول سبحان دی گل, گل دی سبحان اللہ سبحان اللہ ہو سچے گل ہو ایک سبق یہ دلہ تعالی کے حقوق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 نے خبر دلمان سب دنیادار ہے دین علا رب آنا اللہ دا محبوب بھائیو بھائیو وقت نےڑے آئی تے چھتی پہنچ مدینے راک سبحان اللہ, اللہ تے پھر حضرت کرنی آئے تے دے آئی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 چڑ دی وجہ لال آئے گا اس آب واستے جنیاں بھی دعوا کر گے اللہ قبول نہیں فرماگ گا و میرے تو فرمان برہ کے توجہ توجہ اج نیکی دا آکھن سے چدی تروکن ہے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 اے اے خیر جڈی واڈ لیے کیوں منہ پیا نال درسو یار چل آپ اندازہ لگاؤ سڈا نفس سیل اس لیے مروڑی پیا پٹتا ہے پٹ لیا کہ نہیں میری تقریر پسند آ رہی ہے کائنا؟ <متصال> <متصال> <Naruto> سچی بولیا نے بس جیٹا دے اللہ دے, دے دربار سے دے جیڑا اندروں کوڑ پیا کھانا ہے وہ چپ کی بوے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 میں آخان گا چلو چنگے دی پیر بھی پیا کرنا نکمے لٹو کٹو ساڈے بیٹھے دے لگے بیٹھے دے قسم خدا دی وقت اس حکومت بھی رشوت نہ لو تو یہ محکمے ہیں جنہوں دے اندر نوکریاں سخت حرام نے آلہ حضرت بھی فرما ہے فتح والد بھی ہے شریف دے اندر فرمایا کچہریا نوکری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 میں نیا محبوب ہوئے اللہ دے پاک، محبوب سرکار ہوبوب سکار ہوا بندہ لگا حقیقت کی سب کو حقیقت کیفران پتھر ہے آپ سرکار دند مبارک دا دن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 حقیقت نہیں ہے میرا پیر مہر علی فرماندہ دو اب روکوں سے مثال دیسا تو نوک میاں دے تیری چھٹا لبان سرخ آخاں کے لال یم چٹے دند موتی دیا ہن لڑیا سارا تکدیر